محمد وصلی الکریم اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے شریعت میں بطور رحمت کہتی ہوئی ہے علیم اکمل علیم اکمل القم دینہ کو ممت علیہم نعمت دی اور عدیت الغم دینا یہ مکمل دین جو میں دیا گیا ہے یہ اللّہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ کی نعمت ہے آپ اگر اس بات کو یقین حاصل ہو جائے اور احساس ہو جائے کہ نعمت ہے اور ہر ہم،, ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و طریقے کی روشنی میں کریں تو آخر کا فائدہ تو ہے ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے دنیا کے بھی عظیم نقصان عظیم سے اور مشکلات تکلیف سے بچ جاتا ہے تو اس میں علماء اکرام اور اس سے مفتیوں سے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے اور بغیر مسئلہ پوچھے آدمی عمل کر لیتا ہے بہت اپنے آپ کو نقصان ہے اور صلاح کر لیتا ہے اور مسئلہ اگر پوچھے تو بڑی آسانی اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آسانی لے نہیں سکتا اپنے آپ کو مشکل مشکلیں مبتلا کر دیتا ہے اور نیت کا تو سواب ہوگیا عملی کوئی سواب بھی نہیں ہوتا خواہ مخواہ کیونکہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تھکانا خامخا مشکلات میں ڈالنا خواہ مخواہ تکالیف میں ڈالنا یہ مجاہدہ نہیں ہے کوئی آدمی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے اگر نماز پڑھے تو اس کا کوئی سواب نہیں ہو کیونکہ مجاہدہ شریت نے مقرر نہیں کیا مجاہدہ فقر جو ہے تو احکامات کو پورا کرنے کی جو کوشش ہے گناہوں سے بچنے کی اور احکامات کو پورا پر کرنے میں جو تکلیف آتی ہیں کوشش کرنی پڑتی ہے بس اسی کو مجاہدہ کرتے ہیں گناہ سے بچنے کے جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کو برداشت کرنا اور احمد پرانے میں جو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے اس کو بر برداشت کرنا بس اور ایک طریقہ شریعت کو عمل کرنے کا جو ہے تو سہولت کا ہے رخصت کا ہے ایک عظیمت کا ہے بس رخصت کو چھوڑ کر عظیمت کو اختیار کر لے آدمی یہ مزید رسول رخصت پر عمل کرے تو تبھی حکم پورا ہو کے عزیمت کو اختیار کرے تو بہت عزی و ہوا بہت اللہ کا قرب ہوا بس اتنی سی بات شریعت نے بیان کیا اختیار کام میں آدمی سمیلا مول صاحب کی طرح آدمی سمجھتا نہیں پوچھنا ہوتا <تصال> <تصال> مسئلہ <مسلح> جو ہے تو پختہ کا مفتی سے پوچھنا تو قاضی صاحب تو لطیفے بناتا رہتا ہے نا یہ کہتا ہے کہ آج کل اک جاب والے مفتی ہوتے ہیں چھ مہینے فتر میں کام کیا تو چھ مہینے فتر میں کام کرنے سے بھی آدمی ہر مسئلے کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے تحکامات کو پوچھ پوچھ کر آدمی چلے اس میں حفاظت ہے الحمد لله رب العالمين راقم المتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا حول الله ويا ولي يا اخر الاخرين يا ذو القوه المتين يا راحم المساكين يا غمر رحم رحمين يا حي يا قيوم يا ذل جل جلاله ولا اكرا ما الهكم اله واحد اله اله اله لا اله الا الرحمن الرحيم اكرام مين الله لا اله الا هو القيوم اللهم قل للمؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات اللہ حیاء منہم ملومات اللہ من صرف محمد صلی الله علیہ وسلم جلللہ منہم من صرف نفر محمد صلی الله عليه وسلم لا رب رحمہ ما رب یعنی صدیلہ ربنا حبلنا من ازواجنا ذریعاتنا قرطا عیم جعلنا المتقین الله اللہ ملا صحب ما جعلتا سالا من تجعلنا سالا نزلال شید یا آل سب کدرہ بردک اور دنیا قدرسنا صلی اللہ اللہ خیلی خلقیم حمد مالی اصح